السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے تو چن خدا دن علیہ السلام اور کتاب سادات نامی سلسلہ درسوں طالباً آٹھواں درس ہو آٹھ چند نانی کا اور جو نو سادات نامی حضرت امیر کبھی ہدایت ہری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 اور جہادیش کو نہیں ادا اللہ معرفت پہ ضرورتوں نرواش دنیائی نوں تاکہ رسول نہ ڈسے محبت و سچا بات و تو خرید جہادیش کو لس نشیت نہ اور مزہ محمد نہ سے بیاد پہ کو نرواش دنیا نوں مطالعہ صحیح محلثانہ واحد پہ ضرورت نوں الحمد للہ نرواش دنیا اکثریت پہ تو نے سے ڈسے متمسیت پہ من لا صحیح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 میں نے امیر کا بیری شفاپسند نورانی تعلیمات کو السامہ پیامر شاپ زبان اتھر فیصدی السلامہ حدیث کنانتاً چھست تو دی حدیث کن پیامبری کا نئے امیر کا بیاپسند حدیث کن کی نقل و حسمت چھس حدیث کن مولا امام رضاء کے خیر ہو مولا امام علی مولا امام علی, علی کے نصحہ پیامبری زبان کے نقل و حصت تو جو بھیا حدیث صحیح حدیث لِہ حدیثیس جو شوق پکا مضبوط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 حدیث پو شام سے ٹاک ٹھک اور شوہادی اور دو دان کا اور کوئی بھی انسان فطری طور پر خود کو یہ ثابت کرنے تو تیر نہیں ہے کہ نا دینے وہ صبر بھی عدت اور دوسرا زی و احت ہو تو حضرت صلاح پہ اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہاں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 کسل حدیث وہی اما حدیث لفظ مانا خداََ اور حدیث کُن لفذ پو پیامبری مانا پو خدائے مضان اللہ حقیقت کُن مزین وسط اور مزان اللہ عل محمد محمد محمد مزان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 تو رسول <سؤال> اللہ محمد حکالت اولاد کنیشن اور میں نے سوچی سنگا محمد اللہ حقارت نے فور خانے اللہ شوبین سنگیل شوبین خانے سنگ حتح موسا کے باپِ صحمت شعبی سان عیسائی کے باپِ صحمت عوامی صاحب اور علیہ السلام باپِ شعبی صان اور قرآن مسجد جسمہ شعب و غامی کا اللہ نے گا اچھا دوست لانے جو قرآن صاف کے سوچی ولدین النبی سوچے خدائے شسفہ نبی اللہ دکھ نا دیکھ قرآن اوسد خدا لانے صوفے باغ قرآن آیت دل.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 وَلَمْ میک و جاری حق, پر حق اس دل و دماكن جو حقائق صحیح فیصلہ بھی عالم محمد جیسے دشمنی ریحان كن نے خدا سے دی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 اور یعنی علاقوں نینوں یعنی ٹون کو نہیں یعنی ہر مقام کے دے ہنسوں خدا پہ عمر زمین بھی دے مقام منزلت میں کوشش بھی پروزگار علیہ السلام ہستوں گی محمد نال محمد معرفت صحیح معرفتوں سے صحیح محبت بدل گان اللہ توفی سدوس اور جوں گی محبت اور خون تم فی داساں اسلامین نورانی قرآن الفۃۃ العلم کو صحیح دل بھی سا خدا رنگ عاملہ توفی